رسم الرحم الحمۃ الحمد اللہ, اللہ محمد محمد. السلام علیکم ورحمت و اللہ وبرکاتہ باقی تمام شامین صاحب کو ہمارے سلسلہ نمبر پانچ سو اور ابلک دو سو اکیس ہے تو یہ جو ہے اراد فتح پانچ سو عناسی جو ہے شروع سے ابھی تک کی نو شریف اندرست کے تعداد ہیں اور دو سو اکیس جو ہے اوراد فتھ کی عوراد فتح میں سے ہمارے پاس جو ہے اوراد فتح میں سے اسما الحسنہ میں اسمعال حوسنہ میں سے کلاؤں کو اس میں مقدس ساجمہ حوسنہ سیاح ملکوں کی لغوئی تحقیق کے حوالے سے تھوڑی سی سے گزارش اداروں کو پیش کیا اور یہ بتایا اس کے مختلف مشتقات قرآن پاک میں ہیں ہاں جی اس کے الملک بھی, الملک بھی ہے الملک بھی ہے الملیک بھی ہے المالک بھی ہے ہاں جی مالک الملک بھی ہے ملکوت بھی ہے یہ مختلف اس کے مشتقات قرآن پار میں استعمال ہے لیکن ان میں سے اسمال حسن کے عنوان سے صرف دو اس میں دو مشترک ہیں ایک الملک جیسے کہ ہاں دعوت میں ہے اسمال حسن یا مالک ہو مالک الملک ہے کلب عجوبۂ عنوانی اسمعال حسنا ہے اس ازمیر الملک کے جو ہے لوگ معنیٰ جو ہے کل ہم آپ کو بتا رہے تھے اور اسی میں سے آج جو ہے الملک ملکوت کا جو ہے قرآن میں جہاں استعمال ہوا وہ الملک وغیرہ جو قرآن ذکر ہوا ہے ان کا ذکر کیا کل آخر میں فرمایا کہ الملک یا نہیں لیکن حقیقی بادشاہت ملک بادشاہ کے معنی میں تو حقیقی بادشاہ چونکہ اللہ ہی کے لیے ہے اس لیے اللہ نے خود فرمایا ہاں یہاں مراج سے ہمارا اس کے انداز سے لاہ الملک وََََََََََ اللام يہ سرا تقاع الحد نمبر ايک ميں ہاں جى ملک الملك و تمام بادشاہت یعنی اسی کے ليے سچی بادشاہی اور اسی کی تعریف نام متنعى نا ہے ہاں جى ملک الملک و اسى كے ليے سچى بادشاہى و لہ الحمد اور اسی کی تعریف نہ متنعى نا ہے اور تمام اس کے تجمہ بھی ہیں تو تمام تعریفیں کے کھیلے سعد خاص سے اب اس کے بعد جو آج سے جو ہے آپ کو بتایا تھا جیسے ایسے مقدس کو قرآن باغ میں مختلف اس کے مشترکات ذکر ہوا ہے اور ان میں سے اسمال حسنی کے طور پر ایک تو ملک ہے دوسرا مالک الملک یہ بھی قرآن باغ میں اسمال حسنیٰ کے عنوان سے ذکر ہوا ہے تو جیسے قرآن باغ کے ساتھ میں قلی اللہ عمہ مالک الملک تو تر ملک منتشا وطن جو الملک میں منتشا سرا علیہمرا سورہ نمبر تین ہے نمبر چھبیس میں اللہ پیغمبر خاتم سے مخاطب ہوگا پیرنویش فرما رہے کل میرا حبیب آپ کے جو اللہ اللہ اے اللہ مالک الملک اے مہلک الملک اے بادشاہت کے بادشاہوں اے جو ہے اس کائنات کے سلطنت کے مالک تو تر ملک منتشا تو جس کو چاہے اس کے سلطنت عطا کر لیتا ہے بادشاہ و تن جو ملک اور بادشاہ کو چھین لیتا منتا شاہ جس سے ہاں پیاری نے بچ بغتا پہ کہ اے خدا اے بادشاہی کے مالک تو جس کو بادشاہی کے مالک مالک, مالک ملک بادشاہی کے مالک اے بادشاہی کے مالک تو جس کو چائے بادشاہی بادشاہ اور بادشاہی چھین اللہ کی قدرت نے ہاں جو جس کو چائے دیں گے جس سے چائے چھینیں گے ایک چھوٹے ملک ہو یا بڑے ملک ہو یا قوم ملک بستی کی ہو یا جو پوری علم کی ہو پر جو حساب سے معلوم ہوا بس ملک کے معنی زیر تصرف ہیں چیز پر بزرع حکم کنٹرول کرنے کے ہیں ملک کے معنی کیا ہوا ہے ملک کے معنی زیر تصرف چیز ایک چیز جو آپ کے زیر تصرف میں ہے آپ اس کو جب چاہیں تصرف کر سکتے ہیں تو جو ملک کے معنی زیر تصرف چیز پر بزرِ حکم حکم کے ذریعے سے ہاں یہ چیز ادھر دے دو ادھر نہیں دو دو یہ کرو یہ نہیں کرو ایسا بذر اے بذر بذر آئے حکم کنٹرول کرنے کے ہیں ملک کے معنی اور ملک ان کے معنی جو ہے ملک میں منزل ہے ہے ملک ان کے لیے ہاں جی ملک ملک ان کے لیے ملک کے لیے لہذا ہر ملک کو ملک تو کہہ سکتے ہیں ہر ملک یعنی ہر ملکیت ہر بادشاہت ہر حکوم کو ملک تو کہہ سکتے ہیں لیکن ہر ملک کو ملک نہیں کہہ سکتے کیونکہ ملک میں ملک میں ملک میں جو ہے ملک ملکیت کے معنی میں ملکن بھی مندل ہے جن سے ملک کے لیے تو اس کے اندر باقی سارا معنی ہے لیکن باقی الفاظ الحاظ میں کا معنی نہیں اس ملکیت کا موقف پایا جاتا ہے ملکن میں مند بہت سی قرآن پاک کی آیات ہیں جن سے ثابت ہیں کہ ہر چیز اللہ کے قبضے قدرت میں ہے قرآن با کے بہت چاہتے ہیں باپ کہتی ہیں کہ ہر چیز جو ہے اللہ تعالیٰ کی ہاں جی قدرت میں ہے حتٰ کہ انسان تو اپنے حواس اور اپنے ذات کے نہ اور نقصان پر بھی جو ہے قدرت نہیں رہتا انسان جو ہے چھ جا کے دوسروں کو فائدہ پہنچانے کا ذمہ دار بنے انسان جو اپنے آپ کا نفر نقصان ایک پر بھی قدرت نہیں رکھتا اپنی خواہشات کو پورا کرنے پر قدرت نہیں رکھتا تو انسان چھت جا کے جو ہے دوسروں کو فائدہ پہنچانے کا ذمہ دار نہیں ہے تو حقیقت میں ذمہ دار ہر چیز کا اللہ تعالیٰ ہی داد ہے وہی حاکم حقیقی ہے وہی مالک حقیقی ہے وہی بادشاہ حقیقی ہے حقیقت میں کائنات میں ہر چیز پر اسی کا حکم چلتا ہے پھر ان میں میں سے ایک ملکوت تھا یہ ملک ان کا منظر ہے ملک ان کا منظر اور جیسے راہموت و راہبوتشمی حاک ان کی طرح جو ہے اس میں بھی تا عیدہ ہے ملکوت کا تا تاز ہے اور یہ لفظ اللہ تعالیٰ کے ملک کے ساتھ محسوس ہے اللہ کی سلطنت اور بادشاہت اور حاکمیت کے مفہوم کے ساتھ محسوس ہے جنانچہ فرمیہ کزالکہ نوری ابراہیمہ ملاقوطماوات والا شریح نو عائد نمبر چھ سورہ نمبر چور نمبر نمبر جو ہے چھہتر میں اللہ حرمت کزالکہ نوری ابراہیم ملاقوط سماوت اسی طرح ہم نے ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کے ملکوت دکھایا تو یہاں پر جو ہے یہ حقیقت میں جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے یہ لفظ اللہ تعالیٰ کے ملک کے ساتھ خاص مخصوص ہے اس کے بادشاہت کے ساتھ ہیں اس کے سلطنت کے ساتھ سے اللہ تعالیٰ عملی رائن کو دکھائے ملکوطہ زمین اور آسمان کی بادشاہت ہاں جی اور اس کے بادشاہت کو اللہ تعالیٰ ان کے نظام کو کیسے چلاتے ہیں یہ کیسے اللہ تعالیٰ کے تابق اور برداری نظام کائنات زمین اور آسمان کی پوری نظام ہاں جی اس کے سلطنت کا جو نظام ہے کیسے اللہ کے موتی ہیں اور اللہ کیسے ان کو چلاتے ہیں اس کا ایک جلوہ جو ہے ابراہیم کو ہم دکھایا اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے آسمانوں ہاں جی رحیم علیہ السلام آسمانوں اور زمین کے ملقو کے من لکھے عجائبات دکھائے عجائباتی اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ رکھا ہے ملک ہیں اس میں اس کے نظام کیوں وہ کیسے چلاتے ہیں نظام اللہ کے کس, کس طرح اللہ کی مٹی اور بردار کائنات کیا جا ان کا ایک چل کے نے ابراہیم کو دیکھا ہے اسی طرح دوسرے اولمین ملکوط سماوات ولاد یسرا عراف عید نمبر ایک سو پچاسی میں ہیں کیا انہوں نے آسمان اور زمین کے بادشاہت میں نظر نہیں کیا ہاں جی محردات راغب میں اس ملکوت کے بارے میں یہ توجیات ہے مادہ ملک میں ہاں جی تو محردات راغب قرآن لغت ہے تو میں اولمین ملکوت سماوات ول کیا انہوں نے آسمان اور زمین کی بادشاہت میں یعنی آسمانوں اور زمین کی بادشاہت میں نظر نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بادشاہت میں یہاں صرف صرف اللہ کا حکم جاری. یہ سورج کس کے حکم سے چل رہا ہے کس کے حکم سے طلوع ہو رہا ہے کس کے حکم سے غروب ہو رہا ہے یہ ستارگان جو ہیں یہ چاند یہ سورج اور دوسرے جتنے بھی مشہور ستارے ہن یہ زحل مشتری مریخ وغیرہ اور جتنے کے خشانے ہیں ہاں اربوں گھروں ستارے ہیں سیارے ہیں کوئی خود چلتے ہیں کوئی جگہ پر قائم رہتے ہیں تو یہ سب جو ہے کس کے کی حکم سے روشن ہوتے ہیں کس کے کی حکم سے یہ سب جو ہے خاموش ہو جاتے ہیں روشنی جو ہے جن کو نظر نہیں آتا رات کو نظر آتے ہیں یہ سسٹم کس کا ہے کس نے یہ سب نظام جو ہے درست کیا ہے سیٹ کیا خلق کیا تو یقیناً جواب یہ ہے اللہ تو نے کیا ہے تو انہیں ہی جو بھی اس آسمان اور بادشاہوں کے جو ہے نظام آسمان اور زمین میں جو بھی نظام حاکم ہے وہ سب تیرہ اس کے علاوہ ایک کتاب کتاب علاوامی البجینہ شر اسمالحسنہ و صفات امام فخر الدین رازی کے ہیں انہوں نے اسے ملک کے بارے میں یا ملکوں کے بارے میں فرماتے ہیں فرماتے ہیں الملک کے دو معنی کیے ہیں ہے اور علماء ان معنی میں اختلاف اختفرائے رکھتے ہیں الملک کے معنی میں. <coughs> کہتے ہیں ایک قول یہ ہے کہ الملک عبارت ان تصرف ملک کا معنی کیا کہتے ہیں عبارت ال تصرف ہے ملک عبارت ال تصرف ہے اس قول کے لحاظ سے الملک یعنی خدا کے صفات افعالی میں سے ہوں گے ملک عبارت تصرف یعنی کائنات میں تصرف کرنے کائنات کو جس طرح چلانے ہیں جس طرح نظام جہاں ہاں اس میں کیا خوش کرنا سب کے چلانے کا نظام کو ملک یعنی نظام کائنات میں تصرف کرنا چلانا سسٹم کو پھر کائنات کے نظام پر حاکم رہ کر چلانے کے اس نظام کو جو ہے تصرف ضبر تصرف ملک کے معنی میں اسر میں پھر یہ اللہ تعالیٰ کے صفات فالمی سے اللہ کے ایک فیل شمار ہوا کہ وہ اس کائنات کے نظام کو چلاتے ہیں اور چلا رہے ہیں اس لئے اللہ کو ملک کہا دوسرا قول یہ ہے غلقولسانی قدرت و علیہ تصروفی لول مان ہاں جی قول, يكون من صفات قول یہ فرماتے ہیں کہ ملک کے معنی ان جی کہ ان ملک یعنی قدرت ہونا تصرف پر لول مان اگر تصرف کرنے پر کوئی رکاوٹ نہیں ہے تو تصرف کرنے پر قدرت ہونا ہاں جی یہ معنی جو ہے ملک کا تو اس معنی کی روشنی میں والاذ القول جب ملک کے معنی تصرف پر قدرت رہنے کے معنیٰ ہو تو اس لحاظ سے یہ اللہ تعالیٰ کے صفات ذات میں سے چونکہ اللہ کے صفات میں سے ایک قدرت ہے قادر ہونا ہے قدیر ہے تجمہ دوسری ہے کہ الملک یعنی تصرف پر قدرت رہنا اگر کوئی معنی نہ ہو تو اس قول کے لحاظ سے الملک اللہ تعالیٰ کے ذاتی صفات میں سے ہوں گے یعنی اس کے حوالہ جو ہے کتاب فوع نمبر ایک سو اکہتر انوام الباینات کے صفحہ نمبر ایک سو اکہتر ماں دین راضم کا پھر آپ اسی کتاب کے صفحہ نمبر ایک سو ترہتر پہ فرماتے ہیں اس کائنات کا حقیقی بادشاہ اسی ملک کے ذیل میں ہاں جی اس کی تشریح میں توضیع ہوں اس کائنات کا حقیقی بادشاہ و مالک صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے اسی کے ذات ہے ہاں جی اور بادشاہت حقیقی ہندی اور بادشاہت ذات حقیقی صرف اسی کو حاصل ہے اس کا بادشاہت حقیقی صرف اسی ذات اقدس صلہ حاصل ہے جنہاں جا کے آپ عربی میں فرماتے ہیں و ضالقل انَََََََََََََََل ملك عبارت النل قدرت تامہ وقدرت الطامہ ليسط اللہ صفان و تعالٰ فلاں ملكا اللہ لاہِ صفان جو ہے ملک کا معنیٰ کیا ہے بادشاہت ملک کا معنی ملک کا معنیٰ یہ ہے کہ قدرت بر تصرف تامہ عبالت ات قدرت تامہ مکمل قدرت سو فیصد قدرت جو چاہے جس طرح چاہے کر سکے کی طاقت قوت ہنی قدرت تو قدرت تامہ شوا اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو حاصل نہیں ہے پل لہٰذا قدرت تامہ خدا کے شوا کسی کو نہیں ہے تو خدا کے سوا اس کائنات میں کوئی بادشاہ یا قیقی بھی نہیں بس فلاں ملک اللہ علّہ سب بس جو ہے بادشاہت بھی اس سوائے اللّہ تعالیٰ کے کسی کو نہیں اس کائنات کا حقیقی بادشاہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے ذات ہے کیونکہ جو ملک کا معنی کیا ہے سو قدرت جو چاہیں جس طرح چاہیں اس کائنات میں تصرف کرنے کا حق طاقت قوت جس کو جہاں رکھنا چاہیں سر اس کو مشرق سے طلوع کرنا چاہیں مغرب سے طلوع کرنا چاہیں عظین رات کو جو کرنا نشیں کھانے پر قدرت رکھنا ہے تو یہ قدرت تامہ اللہ کے علاوہ کسی کو حاصل نہیں کیونکہ ملک سے مراد اس کے دوبارہ توجہ جی کرو ملک سے مراد قدرت تامہ ہے اور میں شوق کے قدرت جو چاہیں کر سکنے کی طاقت قدرت تمام سوا اللہ تعالیٰ کے کسی کو کسی اللہ کے علاوہ کسی کو بھی حاصل نہیں ہے سو فضل قدرت جو چاہے کر سکنے کی قدرت طاقت لہٰذا کوئی ملک و ملک کوئی ملک و ملک جو ہے یعنی کوئی بادشاہ بادشاہ حقیقے سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں تو یہ جو ہے اس مقدس قسم کے جو ہے توضحات ہیں اس میں زیادہ تر توجیہات جو ہے ایک خدا کے قرآن پاک لغوی تشریح کرنے والی مشہور کتاب و فردات راغب سے میں نے ذکر کیا دوسرا جو ہے اسمال حسنہ کی مشہور اور سب سے ریاست جی جامع کتاب ہے لوامل البعینات محسر بزرگ جو ہے امام فخر الدین راضی ہاں انہوں نے ایک عنوان سے جو ہے عوام البینات کے نام سے اصمال حسنہ کی شرح میں کتاب ہے یہ شرح سب سے خسرت اور واضح شرح ہے اس میں سے جو مانیا کو نقل کیا جس سے یہ ثابت ہوا کہ ملک یا ملک یعنی وہ حیثیت جو اس کائنات میں جو چاہیں جس طرح چاہیں سو فیصد قدرت رکھنے والی ذات اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے تو اسی ذات کو ملک کہتے ہیں تو اللہ جو کائنات کے ہر شک کا مالک بھی ہے تصرب کا حق بھی رکھتے ہیں تصرب پر قدرت بھی رکھتے ہیں تصرب کا اختیار بھی رکھتے ہیں وہ جو چاہیں کر سکتا کوئی اس کو روک نہیں سکتا ہاں باقی سب کو وہ روک سکتا لیکن وہ اس کو اس کے کسی بھی حکم کو کوئی ڈال نہیں سکتا اس کے کسی فیصلے کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا ہے اس کے جو ہے اسی کہیں کا اس کائنات میں حقیقت میں حکم چل چلتا ہے ہم ہاں باقی جو وہ جب تک چاہیں بندوں کو اغواز کو شہرات کے لیے ہاں جی محدود انتہائی محدود اختیارات دے دیتے ہیں طاقت دے دیتے ہیں وہ بھی اسی ذات کا ہے وہ جب چاہیں وہ چھین سکتا ہے جو کہ ہم سب کے سامنے نظر آ رہا ہے سب کو پتہ بھی لہٰذا شردر سے شید پر اتفاق کروں میردار اللہ میں اللہ تعالیٰ کی اسما الحسن سے آگاہی حاصل کر کے اللہ کی معرفت حاصل کریں اس معرفت کے نظر میں اللہ کی سچی بندگی حاصل کرنے کی بامعارفت بندگی حاصل کرنے کے اللہ تعالیٰ ہم صاحب کو تحفے طافلم آمین